قابل احترام شیخ مختار احمد مدنی حقیط اس مجلس میں موجود اہل علم قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں نوجوان ساتھیو اور قابل احترام آر بین قیامت کے دن انسان کو مال اور اولاد کام نہیں آئے گی دنیا کا جتنا بھی مال اس نے کمایا ہو اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں پائے گا اس کا کمبھار ابیلا اس کے رشتے دار اس کی اولاد اس کے اپنے اس کو بچا نہیں پائیں گے اسی یہ ادی اس نجات کا پیمانہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے پاس کیسا دل لے کر آیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس کلب سلیم لے کر آیا کلب سلیم سلامت دل ایسا دل جو شب سے کفر سے نفاق سے پاک اور وہ تمام نفسیاتی اور دل کی بیماریوں سے پاک جو انسان کو اللہ کے ہاں مجرم بناتی ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جیب سے زیادہ اپنی تجوری سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کرے اسی के माल کھونے کے بعد واپس مل جاتا ہے کمایا جا سکتا ہے لیکن دل کا بگاڑ آخرت میں انسان کے لیے بربادی کا سبب بنے گا بعض اوقات ایک بیماری دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا علاج کرنے کے لیے انسان کو ایک زندگی لگ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر دل پر ایسا فاری ہوتا ہے خلاق انسان اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی کیفیت نکلتی نہیں وہ گناہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے کبھی وہ قتل ہوتا ہے کبھی زنا کبھی خیالت کبھی ماں باپ کی نا پرمانی ماں باپ سے بدسلو کی دنیا سے چلے جاتے ہی یہ معافی نہیں مانگتا ہے اور پھر دل میں وہ ہمیشہ ایک سوراخ کی طرح باقی رہتا ہے کہ کاش میں سامنے ہوتے تو کم سے کم معافی تو مانگ لیتا کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا اللہ کوشش کر کے بھی اس سے وہ معافی نہیں مان سکتا ہے اللہ سے استفار کرتا ہے لیکن جس کا دل دکھایا تھا جس کو تکلیف دی تھی جس کی بدعا لی تھی وہ کروٹوں پہ انسان کو یاد آتی رہتی ہے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات گناہ نام آماد سے تو ختم ہو جاتا ہے لیکن زندگی سے اس کی تکلیف نہیں نکلتی ہے دل میں اس کے زخم باقی رہتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو صحیح کرے تاکہ ان اعمال کے برے اثرات سے اس کی زندگی اس کا دل اس کی سوچ محفوظ رہے سکون کی زندگی پانا کہ جس میں آدمی کا دل مطمئن رہے اس کو ندامت افسوس گل اس کو نہ رہے بہت بڑی نعمت ہے ہر گناہ گ پیدا کرتا ہے اندر ایک جرم کا احساس پیدا کرتا ہے اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کی خوشیوں کو مقدر کرتا ہے خراب کرتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن باہر ہے اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی اچھا گھر ہوگا اچھا جاب ہوگا بینک بیلنس ہوگا اچھی گھڑی ہوگی اچھے جوتے ہوں گے اچھا چشمہ ہوگا सब कुछ अच्छा होगा लेकिन बाहर अंदर अंदर वीराम अंदर खंडर अंदर जंगल की तरह इंसान का दिल वैश्य से घबराया हुआ होता है सुकोन नहीं मिलता है। किसी एक करवट पर चैन नहीं आता ये कब होता है जब इंसान की जिंदगी में बिगाड़ होता है زندگی میں اگر سدھار آ جائے چیزوں کی قلت کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے باوجود انسان کے دل میں سکون ہوتا ہے چیزوں کی قلت مال کی کمی بیماریاں زندگی کے مسائل اس کو تنگ کرتے ہیں لیکن وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے اس طرح کہ وہ بالکل سکون ہو جائے وہ طور پر تکلیف آتی ہے پریشان ہوتا ہے ہر آدمی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مرکز سے ہٹتا نہیں ہے اس کی زندگی اپنے تنے پر قائم رہتی ہے لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سدھار لائے اور اپنی جیب سے زیادہ اپنی تجوری سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کر اس لیے کہ اللہ کے سامنے دل کو لے کر پیش ہونا ہے اور اسی دل کی بنیاد پر اللہ تعالی فیصلہ کرے گا اسی لیے فرمایا سلیم قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گا نہ اولاد ہاں اگر یہ کہ آدمی اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کر حاضر اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے بہت ضروری ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے لہٰذا گناہوں سے بچنا دل کو سختی سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن صرف گناہ دل کو سخت نہیں کرتے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور فوری طور پر نہیں دھیرے دھیرے اس کے دل کو سخت کرتی ہے جس میں سے ایک بہت بڑا سبب غفلت ہے آدمی جب اپنے مقصد سے قافل ہوتا ہے اور مقصد کے علاوہ چیزوں میں بزی ہوتا ہے تو دل پر دھو جمنا شروع ہوتی ہے غفلت کی بات اور یہی وہ غفلت ہے جو دھیرے دھیرے دھیرے انسان کے دل میں بے حصی پیدا کرتی ہے جس کا نام تقیل وہ احساسات جو انسان کو انسان بناتے ہیں جو اللہ سے تعلق کی کیفیت اور لذت اس کو محسوس کراتے ہیں وہ ساری چیزیں دل میں مان پڑتی چلی جاتی ہیں جن میں سے ایک بہت بڑی چیز دنیا دنیا کی لذتیں دنیا کی چیزیں مال خاص کرتی ہیں جو ساری چیزوں کے پانے کی چابی ہے دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر آدمی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے وہ جنت کی بجائے دنیا ہی پر راضی ہو جاتا ہے جس قدر اس کا دل دنیا سے لگتا ہے اسی قدر جنت سے اس کا دل دور ہوتا ہے جنت کی طلب شدید تب ہوتی ہے جب دنیا میں محرومی ہوتی ہے یہاں نہیں تو وہاں ملے گا لیکن یہاں جب سب ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کی ربت ویسی نہیں ویسی جیسی ہونی چاہیے کیونکہ لذتوں سے فائدہ اٹھانا انسان کو انہی میں مشغول کر دیتا ہے اس سے اعلیٰ چیز کی طرف اس کا دل جاتا ہے جب سب مل گیا ہے تو اور کیا سیکھے اہزا مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان کے دل کو غافل کرتا ہے اور ان لذتوں کے ذریعے سے اس کے دل پر غلط اثرات ڈالتا ہے مال کی کمائی اور مال کا خرچ کرنا یہ دونوں بھی کام ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات میں جائز لیکن ان کا غلط راستہ اپنانا کمانے میں خرچ کرنے میں انسان کے دل کو بگاڑتا ہے پھر مال کے حلال طریقے سے کمانے میں بھی اگر آدمی اللہ والی ذمہ داری کو بھول جائے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لے آخر کی فکر میں کمزور ہو جائے تو یہی کوشش اگرچہ وہ حلال ہیں اس کے لیے وہ بال بن جاتی ہے اسی لیے امام البخاری رحم اللہ نے کتاب القاق میں مال کے فتنے سے بچنے کا باب بھی قائم کیا ہے اسی لیے باب نمبر دس میں فرماتے ہیں باب مایو چقام فتن اس بات کا بیان کہ مال کے فتنے سے بچنا چاہیے معلوم کہ مال ایک فتنہ ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے بچے مال سے نہیں اگر کوئی نہ مال منع ہوتا تو کسی نبی کے پاس مال نہیں مسلمانوں کے لیے منع ہو جاتا مال اپنی ذات میں خیر ہے لیکن مال کی وجہ سے انسان اللہ تعالی سے غافل ہوتا ہے اللہ عبادت سے غافل ہوتا ہے آخرت سے غافل ہوتا ہے کہ حلال ہونے کے باوجود انسان کو غافل کرتا ہے یہ آزمائش کے طور پر ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس میں مشغول ہو لیکن اس کے فتنے میں مبتلا نہ یہی بات امام البخار یہاں فرما رہے فرماتے وقول اللہ تعالی ان نما اموال حکم اولا رکم فتنا اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا مال تمہارے اموال مختلف قسم کے مال مویشی زیورات کیش زمینیں اس سب مال میں آتا ہے حتیٰ کہ غلام بھی مال میں آتے ہیں یہ سارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے تو یہاں بتایا گیا کہ مال ایک فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے لیکن فتنے سے مراد کیا ہے امن رحم اللہ فرماتے ہیں ام الفت نسو فل مراد با الدی فتنے سے مراد یہاں آزمائش اور امتحان ہے تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے فتنہ ہے امتحان ہے تمہارا ٹیس ہو, ہو رہا ہے اس میں تم کو آزمایا جا رہا ہے البی یوگ ہیرو معافی نفسی منی اور اس آزمائش کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو خواہشات کے جال میں پھنسنے سے بچتا ہے اللہ تعالی نے چیزوں کا ایسا پیدا کر دیا دنیا میں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور خاص طور سے ان میں لذت کا پہلو ہوتا ہے اور حاجت کا پہلو ہوتا ہے انسان کی ضرورت بھی ہے بھاگنی اور انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتی بھی ہے مال چابی ہے مال کے ذریعے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے ہر قسم کی لذت آدمی حاصل کر سکتا ہے تو اب ہر قسم کی لذت آدمی حاصل کر سکتا ہے اب یہ امتحان ہے کہ حلال لذتیں حاصل کرتا ہے یا حرام کی طرف بھی جاتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں پڑ کر دین کی لذت عبادت کی لذت آخرت کی طلب کی لذت اس سے محروم ہوتا ہے یا اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے جیسے ایک مسافر ہو سفر میں جا رہا ہے راستہ ہے جلدی پہنچنا ہے کسی کو دوائی پہنچانی ہے. کسی کی ضرورت کے لیے گھر والوں کی طرف پہنچنا ہے وہ بلا رہے ہیں جلدی آئیے. راستے میں باغ کوئی دکھائی دے کیا وہ آدمی اس باغ میں سائے میں بیٹھنے کے لیے لذت کے لیے وہاں کے پھل توڑ کے کھانے کے لیے رکتا ہے نہیں رکتا ہے کیوں کیونکہ ایک دوسری چیز ہے جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کی اہمیت اس کو اس لذت سے روک دیتی ہے وہاں پہنچنا ایمرجنسی بہت جلدی مجھ کو پہنچنا ورنہ نقصان ہو جائے گا اس نقصان کا خوف اس کو اس لذت سے روک دیتا ہے وہ نہیں رکتا وہاں پہ اسی طرح سے انسان آخر خراثے کا مسافر ہے اس کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس پر ڈالی گئی ہے راستے میں اس کو بہت ساری لذت کے سامان دکھائی دیتے ہیں جو اپنی طرف اس کو اٹریک کرتے ہیں امتحان یہ ہی ہے کہ وہ سراط مستقیم پر باقی رہتا ہے یا اس راستے کو چھوڑ کر ان باغوں میں چلا جاتا ہے جو اس کو اس راستے سے دور کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے لیکن امتحان کے لیے اسی نے کہا کہ تو ام الفت نتف المراد بحل اللہ ال سے مراد کیا میں آزمائش اس آزمائش سے آدمی کے نفس میں کیا ہے اس کے اندر کیا ہے جو بھر کے سامنے آ جاتا ہے پیار میں غریب ہے کھولتا ہے پیسہ آئے گا تو میں مسجد بناؤں گا پیسہ آئے گا تو میں غریبوں میں کام کروں گا خدمت کروں گا پیسہ آ جاتا ہے اب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اپنے ارادوں میں کتنا سچا تھا اب وہ پیسہ ایسی چیزوں میں خرچ کرتا ہے جو لذتیں ہوتی ہیں بلکہ بعض لذتیں حرام بھی ہوتی ہیں بعض لذتیں حرام بھی ہوتی ہیں وہ ایش میں موج مستی میں اس پیسے کو لگاتا ہے اپنی ساری چاہتیں پوری کرتا ہے کچھ حصہ نکالتا بھی ہے نام کے لیے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے لیکن وہ جو بات پہ پہلے کرتا تھا سو فیک ہو جاتا ہے تو کسی آدمی کو نہ ملے تو بہت نیک ہوتا ہے ملنے کے بعد پھر نیک رہیں آپ ہی نیک ہے تو مال ایک آزمائش ہے جو انسان کے اندر کیا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے ساری فتنے جتنے بھی ہیں ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ اندر چھپی ہوئی چیز باہر آ جائے اور فتنے کا ایک مانا عذاب بھی ہے کیونکہ یہی وہ فتنا ہے جس میں فیل ہو کر آدمی عذاب بھی چلا جاتا ہے زو کو فتنا تک ہو اسی لیے اللہ نے جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا زو کو فتنا تک ہو اس سے کہیں گے زو کو فتنا تک چکھو تمہارا عذاب تو فتنے کا اصل مانا اذاق اس فتنے کو فتنا اس لیے کہتے ہیں اس, لئے کہ اس کے ذریعے سے وہ عذاب کا حقدار بنتا ہے فیل ہونے کی وجہ سے آزمائش تو مال آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ لکھ امت نفتنا وہ فتن تو امتی المان ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے میری امت کا فتنہ مال ہے مال کے کمانے میں بھی فتنا ہے مال کے خرچ کرنے میں بھی فتنا ہے آج آپ دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو بینک سے کون آئے گا کہاں سے نفر ملا معلوم نہیں ہم لوگ بینک والے ہیں آپ کو لون دینا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے اور بڑی آسانی سے مل جائے گا بزنس کے لیے گھر کے لیے کسی اور چیز کے کوئی چل کے آپ کو دینے کے لیے کیوں آئے گا بھائی اس کا اپنا فائدہ ہے آدمی دھوکا کھاتا ہے بڑے بڑے خواب دنیا کے ہوتے ہیں بزنس کے لیے گھر کے لیے کسی اور چیز کے لون لے لیتا ہے اور پھر سال و سال اس کا سود ادا کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے اصل ویسے باقی رہتا ہے وہ زندگی سود دینے میں گزر جاتی ہے فتنہ مال کا کمانا بھی فتنہ جھوٹ خیانت غبن دھوکے بازی ملاوٹ کمانے میں مال حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنی کتنی غلط کام کرتا ہے مال بڑھانے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آخرت کا نقصان کرنے والی ہے اسی نے کہا کہ ان نالکل امت فتنہ وہ فتنة تو امتی ہی ہر امت کا ایک فتنا ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال راج آج آپ دیکھیں مال بڑھ گیا ہے ہر آدمی کے پاس پیسہ ہے ہر آدمی کے پاس عموماً پیسہ ہوتا ہے اور عیاشی کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں کتنے گھر ہیں ہمارے ملکوں میں وہاں ان کے پاس دوسری چیزوں کے لیے خرچ نہیں ہوگا لیکن کیبل نیٹورک ان کے پاس ہوگا سلم ایریا ہوگا تین کا گھر ہوگا لیکن کیبل نیٹورک ہوگا منتھلی برابر اس کے انسٹالمنٹس وہ دیتے رہیں گے آدمی ایسی عیاشی میں خرچ کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو مشورہ دیں گے یہ قربانیاں آپ لوگ کرتے ہیں بار بار عمرے کو جاتے آپ لوگ من جاؤ پیسے والے نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ دن میں دس پیکٹ سگریٹ پی کبھی اس پر نہیں سوچتا ہے یہ حرام خرچ کرتا ہے اور حلال والوں کو روکتا ہے بلکہ عبادت والوں کو روکتا ہے قربانی مت کرو اس کی بجائے غریبوں کی مدد کرو شادیاں کرو لڑکیوں کی عمرہ مت کرو اس کی بجائے تم یہ نہیں کہ کرو غریبوں کو کھلاو سمالیہ میں فلاں جگہ فلاں جگہ لیکن خود اس کی زندگی میں حرام خرچے ہو گئے سگریٹ پیے گا عیاشی کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن دیندار طرح سے عبادت چھوڑائے گا نیکیاں چھوڑائے گا اپنے حرام نہیں چھوڑے گا اس کی شادی ایسی ہوگی کہ اس شادی میں بیٹی کی شادی میں کئیوں گھر آباد ہو سکتے وہاں وہ صحیح نہیں کرے گا وہاں وہ شادی نہیں لائے گا لیکن کہے گا کہ اتنی ساری قربانیاں حج میں ہوتی ہیں تو ویسٹ ہوتا ہے کیوں جاتے بار بار حج کو کیوں جاتے بار بار عمرہ کو تو مال کتنا ہے آدمی مال غلط خرچ کرتا ہے یہ قیامت سے دن اس کے اوپر وبال بنے گا نیکی میں خرچ زیادہ بھی ہو غلط نہیں ہے لیکن گناہوں میں تھوڑا بھی ہو اسی گناہ میں در ہم بھی آدمی خرچ کر دے ایک دینات بھی خرچ کر دے ایسے آدمی کے لیے وہ اوپال بنے گا قیامت کے لیے اس لیے پانچ سوالوں میں دو سوال ہیں مال کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا اسی طرح سے سات میں کہا گیا کہ اولاد بھی فتنا ہے امام الباری جو ہے ذکر کی جہاں مال فتنا ہے اولاد بھی فتنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الولد ما بقل مجبن اولاد انسان کو بخیل بناتی ہے اس کو بزدل بناتی ہے امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے حاکم کے میں زیادتی ہے مجھلتن محزن مجھلت الن اس کو جاہل والی حرکتیں جہالت والی حرکتیں اس سے کرواتی ہے یا اس کو جاہل باقی رکھتی ہے اور اس کے غم کا ذریعہ بھی کو دکھی کرتی ہے چار باتیں نہ کہیں گی اولاد کے بارے میں آدمی کو کنجوس بناتی ہے اس کو بزدل بناتی ہے اس کو جاہل باقی رکھتی ہے اور اس کو غمگین کرتی ہے اولاد کی وجہ سے علما نے کہا آدمی بحل کرتا ہے جہاں واقعی خرچ کرنا نہیں کرتا اولاد کے کریئر کی وجہ سے اولاد کی چاہتوں کی وجہ سے جہاں دینی ذمہ داریاں وہاں خرچ نہیں کرتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے بلکہ بہت سارے فرائض بھی ترک کر دیتا ہے زکوت میں سے بھی بچا لیتا ہے اولاد کے اس کی ضرورتوں کی وجہ سے ایسی ضرورتیں جو واقعی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں ٹیبل ٹینس کھیلنا ہے اس کو اس کے لیے اتنی بڑی فیس ہے اس کو ویمبلڈن میں جانا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی فی ہے وہ فی ادا کر رہا ہے اور زکات نہیں دے رہا ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجبا نہ چل اس کو اولاد بزدل بناتی ہے اولاد کی وجہ سے وہ بہت سارے وہ کام نہیں کرتا جس کا تقاضا دین سے کرتا ہے اولاد کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو صبر کر کے رہ جانا پڑتا ہے کہ اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا کریئر خراب ہو سکتا ہے اس کو بزدل بناتا ہے ہب بات بولنے سے اس کو روک دیتی ہے کتنے بیٹی کے باپ ہیں نکاح میں آپ دیکھیں ہر بات نہیں بول پاتے ایباف ہے نہیں بولتے کیونکہ بیٹی کے سسرال والوں کا معاملہ ہے لڑکے والے چاہتے ہیں کہ بینڈ ہو میوزک ہو اور ساری فراپات ہو بول دوں گا بچی کا خراب ہوگا اگر حق بات بول دوں کہ یہ جائز نہیں ہے تو بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی بلدل بن جاتا ہے اولاد کی مجحالت دوں گا انسان جہالت کی حرکت کرتا ہے یا جاہل باقی رہتا ہے علماء نے کہا اس مراد یہ ہے بہت ساری صورتوں میں آدمی دینی مجالس میں بھی نہیں آتا ہے دین حاصل نہیں کر پاتا ہے اولاد کی, اس کی لئے اور ٹائم کر رہا ہے اس کی وجہ سے کما رہا ہے پیسہ زیادہ چاہیے اولاد کے خرچے اتنے زیادہ ہے ان خرچوں کے ادا کرنے کے لیے وہ دینی مجالس کو چھوڑ دیتا ہے علم دین سے محروم ہی رہ جاتا ہے آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو, جو جاب کی وجہ سے دینی مجارس میں نہیں آتا رہے یا تو ٹائم کرنے کی وجہ سے یا پھر وہ جاب اسے اتنا چوس لیتا ہے کہ پھر دینی مجارس میں آنے کی طاقت باقی نہیں رہتی بعض اوقات میں ہوتا ہے کہ پھر یہاں آ کے دماغ چلانے کے لیے دماغ میں انرجی باقی نہیں رہتی آدمی اتنا تھک جاتا ہے کہ دینی مجارس میں نہیں آتا کس کے نہیں کر رہا ہے اولاد کی بیٹی کی شادی کرنی ہے زہر جمع کرنا ہے جبکہ یہ خود اپنی ذات میں غلط چیز ہے بیٹے کا کریئر ہے اس کے لیے اوور ٹائم کرنا ہے اس لیے کہ اس کی فی بہت زیادہ ہے ان کے دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے اپنی آخرت والا مستقبل خراب کرتا ہے ان کا منی فیوچر بنانے کے لیے اپنا مین فیوچر خراب کرتا ہے مجحلت اور جاہل خاجاہل رہ جاتا ہے بعض اوقات اس کو غسل کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتا ہیں بیٹھا ہی نہیں ہوتی جس اور اپنے کمان میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ کو آتا ہے جس کو نہیں آتا ہے اس کو زیادہ لگتا ہے مجھ کو آتا ہے اور جس کو آتا ہے اس کو زیادہ لگتا ہے کہ مجھ کو نہیں آتا ہے علم کا زوال یا علم کی کمی اوور کانفیڈنس پیدا کرتی ہے علم کی قلت سے انسان کے اندر کانفیڈنس زیادہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں یہ جی دو چار چیزیں بس اتنا کہاوی ہے جتنا ان بڑھتا جاتا ہے جتنے اصول انسان کو معلوم ہوتے ہیں جتنے تنوعات اس کو معلوم ہوتے ہیں علماء کے اختلافات معلوم ہوتے ہیں چاہے وہ لغت اعتبار سے ہو ناسخ منصوب منسوخ کے اعتبار سے ہو جتنا اس کا ان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو اپنی لاعلمی کا احساس ہونے لگتا ہے فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا سبحان لا علم, الا, علم لنا، الا ما اللہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا بخر رب ضد علما نبی آپ اللہ سے دعا کریں میرے رب مجھے علم اور بڑھاتے تو زیادہ علم علم کی طلب پیدا کرتا ہے مزید اس کو احساس ہوتا ہے اپنی کمی کا دن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے مال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اس لیے ہریس ہے من بو لا اشبعان طالب علم و طالب دنیا دو حریص ہیں اس کو یاد رکھے دو حریص ہیں منبو ماں لا اشبعان یہ کبھی تیر نہیں ہوتا ان کا پیٹ کبھی نہیں بنتا ان کا دل کبھی نہیں بنتا طالب علم طالب دنیا ایک علم کا طلبگار اور دوسرا دنیا کا طالب ایک جس کو علم کی طلب ہو اس کا دل کبھی نہیں بھرتا وہ ہر قدم پر آگے بڑھنے کی سوچتا ہے اور اور ایسی دنیا دار کا بھی حال ہوتا ہے اب دیکھیے ابھی سوچتا پانچ لاکھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے جب پانچ آ جاتے سچتا اس میں سے چار سنبھال کے رکھتا ہوں اور چار ہوتے کتنا اچھا ہے پانچ الگ سے استعمال کے لیے رکھوں گا یہ بیلنس ایمرجنسی کے لیے اور آ اس کے پاس सोचता कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं वो उसका और बढ़ता रहेगा नो no, उस डिक्शनरी में नहीं होता कभी बोलता बस को आप देखिए दुनिया के बिलियनर्स को आप देखिए जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं जिनके यहां जॉब करने वाले भी मिलियनर हो कभी आप पैसा लगा बस दिल बस हो गया अमिताभ बस पैसा नहीं चाहिए कुछ नहीं करना वो दौड़ते ही रहते जिंदगी کیا ہے بھائی ان کے پاس کم کیا ہے لیکن یہ ایسا جنون ہے جو ڈرگ ایڈکشن میں بھی نہیں ہوتا ہے پیسے کا جنون بڑا خطرناک ہے آدمی دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اور صحیح ہے مزید اتنا دوڑتا ہے کہ اچانک اچھا گرتا ہے گڑے میں آنکھ ہوتا ہے تو قبر کا گڑا مرب مر کتنا کمایا نہیں کتنا بینک بیلنس نہیں کوئی ویلو نہیں اس کی کتنی موٹر گاڑیاں تھیں کتنے لباس تھے کتنے زیورات تھے کچھ نہیں اب تو اصل جگہ آیا یہاں وہ چلتا ہی یہ کرنسی یہاں نہیں چلتی انڈیا کی کرنسی آپ کسی دکان میں جا کر دیں گے لے گا ہو بکالا میں نہیں لے گا ہو واپس دے گا نہیں چلتی یہاں پہ وہاں دنیا کا مال نہیں کماتا تال دوڑتا رہتا زندگی بھر ہوش میں کب آتا ہے جب موت آتی ہے اور آج آپ دیکھیں کتنے دنیا میں پیسے والے ہیں سارا پیسہ آنے کے بعد پھر ان کو ایک احساس ہوتا ہے محرومی کا پانے کے بعد کھونے کا احساس سرپرائز لیکن پریزنٹ سرپرائز نہیں ہے شاک اب دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں میں نام تو سیکھ نہیں لینا چاہتا بڑی بڑی کمپنیاں دنیا کی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کی زندگی میں جھاپ کے دیکھے آپ ان کے پاس پیسہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھینکیں اگر فلائٹ سے پوری فلائٹ میں ہیلیکاپٹر سے تو بھی ختم نہیں ہوگا اتنا پیسہ رہتا ان کے پاس لیکن کچھ کام کریں پاس وہ پیسہ ان کو سکون نہیں ہے سب پانے کے بعد پھر محرومی کا احساس ہوتا ہے ایک ویکیوم ہوتا ہے جو فل نہیں ہوتا ہے میرے اپنے میرے پاس نہیں فیملی لائف نہیں جو بھی میرے سے ملتا ہے چاپروسی کرتا ہے پیسے کے لیے ملتا ہے سچا دوست میرا دنیا میں نہیں ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دکھتا ہے ضرورت کی وجہ سے تو نہیں آیا دنیا میں کہیں جا نہیں سکتا وہ اتنا فیمس اتنا پیسے والا ہے ہر آدمی اس کو روکنے کے لیے تیار کے فون آتے اس کو مافیا کے اتنا دو جان کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے سب مل کے بھی انسان کی زندگی سکون والی نہیں رہتی ایک کسان اپنے کھیت میں بیل باندھ کے آ کے جو سو جاتا خرخر کے ساتھ میں اس کو نہیں آتی اس کو دوائیں دے کر بھی نہیں آتی ایسی زندگی پیسہ جمع کر کے تم نے کیا, کیا تون چیزیں اچھی حاصل کر لی زندگی خراب کر دی تھی راحت کا سامان خریدا سکون بیچ راحت کا سامان ایک الگ چیز ہے سکون ایک الگ چیز اچھے بستر پہ وہ سویا ہوا ہے لیکن سویا ہوا نہیں وہ لیٹا ہوا ہے نیند ہم کو مگر نہیں آتی سارے پڑوسی سوئے ہوئے لیکن اس کو نہیں آتی دوائیں کھاتا ہے سکون نہیں تو پیسہ الٹیمیٹ گول جو بنائے سب سے بےوقوف آدمی پیسہ ضرورت ہے نہیں ایسا نہیں مال دنیا کی ایک نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال آخرت کی بھی وی کھامے میں دلاتا ہے صرف دنیا میں نہیں کہ صحیح استعمال یہ نہیں کہ انسان دیوانہ ہو جائے مال کے بھی. اور اپنے مقصد کو بھول جائیں اپنے مقصد کو بھول جائیں تو ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کو یاد رکھیں یہاں پر آپ دیکھیں چار باتیں بیان کی اولاد کے بارے میں بغالت مجبنا مجھا محضانہ تو اولاد بھی انسان کو غمگین کرتی ہے غمگین کیسے کرتی ہے دو اعتبار سے ایک اس کی تکلیف سے جس میں وہ خود مبتلا ہوتی ہے دوسرے تکلیف دیتی ہے بعض اوقات بچہ بیمار ہے ماں باپ کو تکلیف غمگین ہو بچے کی وفات ہو گئی غمگین بچہ ناکاب ہو گیا غمگین ماں باپ اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں لیکن اگر وہ دیندار نہ ہو بعد میں بڑا ہونے کے بعد وہ خود دل دکھاتا ہے بدتمیزی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے باہر ایسے کام کر کے آتا ہے جس سے اس کی عزت خراب ہوتی ہے اس کا دل دکھتا ہے میں نے اتنے سال سے اپنی زندگی سنبھالی اپنی عزت بچائی لیکن یہ میری عزت پورے چوراہے پر لا کر نیلام کر رہا ہے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس طرح سے یہ ان کے لیے فتنا بنتے ہیں آزمائش کرتے ہیں تو مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہے ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث امام البخاری نے حدیث نمبر چھ ہزار حدیث, حدیث نمبر 9 ان ہماری ترکیب نمبر نوی غرئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزینار و درہم دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا ولقیفتی و القمیسہ چادروں کی قسمیں ہیں قطیفہ اور قمیصہ کا غلام ان چادروں کی طلب میں گرنے والا حالات مجھے اجادت چاہیے مجھے پیسہ چاہیے مجھے ترہم چاہیے مجھے دینار چاہیے تعلق ترہمی و القیقتی عتا اگر اس کو دیا جائے خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے اور اگر نہ ملے نہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے یہاں پر ایک خاص بات کے ہیں دو بات یہاں پر ہے ایک دینار اور درہم کا بندہ اس کو قرار دیا گیا اور اس کے لیے ہلاکت کی ہلاکت کا وعدہ اور وحی کی گئی برباد ہو گیا ایسا کا مطلب ہوتا ہے گرنا ٹھوکر کھا کے گرنا استمبل لیکن علماء کہتے ہیں دنیا میں غلطی کر کے گرا پہ جہنم میں گرے گا تو یہ وعید اس کے لیے آزاد حالات و برباد ہو گیا دینار و درہم کا بندہ چادروں والا بندہ کہ چادروں کی بھیگ مانگتا ہے اتنا بھی مل جائے تو خوش چاہیے چاہیے اگر دیا جائے خوش ہوتا ہے نہ ملے ناراض ہو جاتا یہاں پر یہ دونوں باتیں بیان کی گئی یہ خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کو بندہ کہا گیا علما اس بات میں کہتے ہیں علامہ رحم اللہ فرماتے ہیں قیلا خود سلابی ذکری لیماسی محبت دنیا و شہوادی کل اس لدیلا خلاسن بندہ اس کو قرار دیا گیا درم و دینار کا بندہ غلام اتنا خواہش پرست انسان بن جائے گویا کہ وہ مال و دولت کا غلام بن کے رہ جائے غلام جو قیدی ہوتا ہے آزاد نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے دل کو اس سے چھڑا نہیں سکتا اتنا اس سے چمٹا ہوا ہے وہ کہ وہ جو بھی حکم دے اس کو مانتا ہے غلام کس کو کہتے ہیں غلام کا کام کیا ہوتا ہے نمبر ایک آزاد نہیں کھل سکتا ہے افری نہیں ہے آزاد نہیں غلام اور غلام کیا کرتا ہے جو آقا کا حکم ہو اس کے تابع ہوتا ہے جو حکم میرے آقا تو پیسہ اس کو جو کروانا چاہے کرتا ہے اس کی حرکات و سکنات مال کے تابع ہوتی ہے رب العالمین کے حکم کے نہیں مال اس کو جیسا چاہے بنا دیتا ہے جس جگہ جیسا جا کے بننا ہے وہ کیمکواز کے مکاس کروں وہ ایسا بن جاتا ہے کسی کی چاپ روزی کرے گا کہیں جائے گا ان کے حق میں ان کی طرح بولے گا ہوتا ہے نا بازو فاض جہاں جائے گا جیسا دس فیس، ویسا ویسٹ پیسوں کی بزنس بزنس میں وہ کی بات کرے گا جھوٹ بات کرے گا حق بات نہیں بولے گا جھوٹ بولے گا ملاوٹ کرے گا پیسے کی وجہ سے ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کو پیسہ مل جائے گا. گرتا چلا جائے گا زلت کے گڑے میں چل جائے گا مطلب غلامی ہوئی پھر مالک پیسہ ہے پیسہ مجھ کو جہاں سے پکارے تھا دیکھے کیے اگر مجمع کھڑا ہوا ہو بھیڑ ہو اس میں ایک ڈالر کے گرنے کی آواز آئے کیسے چونکتے سب لوگ پھر اپنے گرا سے آتا ہے ایک سکا کر گر جائے اس کی آواز اتنی سریلی ہے کہ ہر انسان سکھ میرا فون تو نہیں آیا ایسا ہوتا آواز اتنی پیسہ ہے بلکہ بعض ملکوں میں لوگ پیسہ اٹھا کے اس کو چونتے ہیں اس کو معبود بنایا جو ہے لکشمی ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی بعدوں کا کہ پیسہ گیا اس پہ پاؤ گیا تو پیسے پہ خواؤ نہیں دینا ہوتے اس کو گویا کہ نابود بنا رکھا ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو اپنے دین کو ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو اس لیے بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی اور دین ابوار منت ایسا دور آئے گا کیا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر یبی بھی اور دین ہو بیادی منت دنیا دنیا کی تھوڑی سی متا کے بدے اپنے دین کو بیچ دے گا اپنے اصولوں کو بیچ دے گا کتنے لوگ ہیں جیسا کمپنی بولے گی ہم کریں کیونکہ جاب ہے صحیح تو صحیح غلط کو غلط غلط کو صحیح بولنا ہے ٹھیک ہے صحیح کو غلط بولنا ہے ٹھیک ہے کمپنی پالیسی ہے بھائی کمپنی کی پڑ سی کمپنی کون ہے ماں باپ ہیں نہیں وہاں سے پہچان اٹھتا ہے صحیح غلط کی تمیز ختم کر دیتا آدمی حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے دکاندار ہے اس کا مالک ہے جو بولے وہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے چوری کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے پیسے کے لیے حلق آبدینار آبدین حلاک ہو گیا دینار کا بندہ کا بنتا اور خمیر صاحب اور قطیفہ کا بنتا اور اس کا حال کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ ان کی رودیا وہ ان لم یو لم یا اگر اس کو دیا جائے راضی اگر پیسہ مل جائے مال مل جائے ایک دم خوش آپ سے اچھا کوئی نہیں اور اگر نہ ملے تو دنیا میں آپ سے برا کوئی نہیں یہ مزاج اگر انسان کے اندر ہو کہ ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض اس کی ساری زندگی اس کے اطراب گھومتی ہو گویا کہ مال اس کی زندگی کا کعبہ ہو اسی کا طباع کرتا اسی کا موا عمر جا عمرکز اس کی زندگی کا سینٹر آف اٹینشن ہو ہر چیز میں وہ مال پہلے اس کے دماغ میں آتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ آدمی ہلاکت کے راستے پر ہے ہماری زندگی میں اسٹیچ اور پرٹینشن کون ہونا چاہیے ہے نا نبی آپ کہیے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ العالمین کی ہے سب کچھ میرا اللہ کی میری حرکات کو سکنا میرا بولنا میرا سننا میرا چلنا میرا رکنا میرا جو بھی ایکٹیویٹی میری ہے اس میں ہر چیز میں مقصود یہ ہے کہ میں اللہ سے قریب ہوں اللہ کو راضی کروں لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ بدا لکھا امرت مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ و المسلم اور میں پہلا فرما پڑتا ہوں اس کا میں مان کے چلتا ہوں اس کو کہ مجھ کو ایسے ہی نہ چاہیے انی وجہ توجی فخ اور ہنی پن میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا نہیں تھے بنایا ہنی میں سب سے اپنے آپ کو پھیل کے اس کی طرف ہوں ہو گیا باطل معبودوں سے اپنے چہرے کو پھیل کے اللہ کی طرف غلط راستوں سے اپنے آپ کو کے اللہ راس کی طرف سراج مستقیم کی طرف حنیف اس کو کہتے ہیں جو ہر باطل معبود سے اپنے آپ کو مائل کرے اللہ کی طرف اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف حاضر اپنا چہرہ اپنی توجہ اپنی چاہتے ساری اللہ کے ساتھ وہ مربوط رکھے لیکن بعض اوقات کا یہ ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے سلوک ملتا ہے پیسے سے جہاں بھی جاؤ سلام کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی دیتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ بولتا ہے پیسہ بڑھاؤ تو جن کی کام نہیں ہوتے ان کے بھی ہوتے ہیں فائل بھی آگے جاتی کیس بھی حل ہو جاتے بہت کچھ ہوتا ہے پیسے سے کس کو نہیں خرید سکتے جج کو بھی خرید سکتے وکیل تو بہت دور کی بات ہے پیسہ ہے تو بہت کچھ اس پیسے کی دوڑ میں انسان اپنی منزل کو کھو دیتا ہے پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے اپنی اصل منزل سے دور نکل جاتا ہے وہ اللہ سے دور جاتا ہے پیسہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کووڈ کے دور میں لوگوں نے دیکھا پیسہ ہے بڑے بڑے ملک ہیں دکانوں میں کچھ ہے ہی سب بند کھاؤ, کھاؤ, کھاؤ है कुछ भी नहीं शुरू का ऐसा दौर था वो पैसा था, था लोगों के पास लेकिन मार्केट भी बंद है क्या खाओगे नोट पैसे से कुछ नहीं होता पैसा था लोगों के पास कॉप्टर साहब ले लो दवा खाने जगह नहीं जगह नहीं है जितना पैसा चाहिए जगह ही नहीं ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन सिलेंडर ही कितने लोग हैं मालदार लोग दवा पानों में गए सारी ताकत लगा दी कुछ नहीं हो सकेंगी जगह तो करेंगी डॉक्टर ने हाथ उठा दी कुछ नहीं कर सकते हम लोग बड़े से बड़ा इंजेक्शन दो कितना पैसा लगता बोलो दो, दो इंजेक्शन हमारे फुला को बीवी को भाई को माँ को बाप को, को बेटे को बचाओ वो तो मैं खुदा थोड़ी ना मैं ऊपर वाला थोड़ी ना پیسہ پیسے سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے انسان کو بعض اوقات پیسے کی بے قیمتی کا احساس اللہ کراتا ہے کہ تو پیچھے دوڑ رہا کہ تیرا کچھ نہیں کر سکتا ہے تیرا مسئلہ حل نہیں کرا سکتا ہے لیکن انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے یاد رکھتا بعد ہو جاتا ہو کرونا گیا سارے سارے لیسنس چلے گئے बड़े बड़े मिनिस्टर रोए हम कुछ नहीं कर सकते तब हमारे पास टेक्नोलॉजी अमरीका जैसा मुल्क है क्या करते आप पैसे को क्या करते आप टेक्नोलॉजी को सब है उनके पास नहीं इटली अमरीका बड़े बड़े मुल्क इंग्लैंड दुनिया की तरक्की या था पैसा उनके पास पैसे के लिए तो जाते ना डॉलर पाउंड यूरो ہم لوگ تو غریب میں روپیہ لے ان کے وقت بڑے بڑے کیا ہوا بچا سکے پیسے سے بچتا پیسہ اس کی حد ہے پیسے کی حد ہے لیکن دنیا میں جو کہ انسان اس سے کام بنتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے سب کانشس مائنڈ میں بات بیٹھتی ہے پیسہ سب سے بڑی چیز ہے پیسہ سب سے بڑی چیز نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے پیسے کے لیے اللہ کو نہیں کھو سکتے اللہ کے لیے پیسے کو کھو سکتے دس بار بھی ہزار بار کھو سکتے اس کا اللہ کو کھویا نہیں جاتا ہے دین کو چھوڑا نہیں جاتا ہے دین کو چھوڑا نہیں جاتا ہے لیکن آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے اپنے دین کو برباد کر سکتے پیسہ تو کہا کہ برباد ہو گیا دینار اور درہم کا خفیفہ اور خمیصہ کا بندہ کہ اگر اس کو دیا جائے تو راضی اور نہ ملے تو ناراض ابن الملب کے رحم اللہ کہتے ہیں اے ان فل بدالی کا قریشہ بل سارا عمل ہو کلو پھر فل ابا کل عبادت پیسے نے درہم و دینار نے اس کو گویا کہ اپنا بندہ بنا دیا اس کے سارے عمل سارا عمل پیسے کی طرح ہی میں ہے کچھ بھی کر کے پیسہ مل جائے گویا کہ وہ عبادت بن گیا اس کے لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے لیے ان کا کریئر عبادت کی طرح ہوتا ہے بھائی کریئر کریئر کے لیے اتنا ان کے پاس اہتمام ہوتا ہے جتنا نماز کے لیے نہیں ہوگا جتنا نماز کے لیے نہیں ہوگا کریئر ان کے پاس بہت بڑا इतनी प्लानिंग इतनी जिंदगी में होती है करियर को पाँच में आना चाहिए करियर के ऊपर नमाज बर्बाद ही चलेगा दीन खराब हुआ चलेगा मोदी साहब वो कंपनी में जॉब मिल रहा है माशाला बहुत अच्छी बात है लेकिन वो लोग बोल रहे हैं दाढ़ी काट के आना पड़ेगा तो आपका क्या कहना है और जॉब बड़ी मुश्किल से मिलता है तो आदा पथवा पाप ही दे रहे سکہ ہم سے لگوانے آ رہے ہو یعنی ہمارے سر پہ پوٹلی رکھنے کے لیے آ رہا ہو کرنا تو حق وہی ہے لیکن آپ بے عزت نہیں ہونا چاہتے ہو اپنی عزت بچانے کے لیے ہم سے پوچھ رہے ہو تاکہ کوئی اگر بولے کیا داڑھی کھٹا تو مولوی صاحب سے پوچھ کے کاٹا ہو تو گلے میں ان کے ڈالنا ہے واقعی فتوا پوچھنے کے لیے پہلے سے اس کو معلوم نہیں کرنا چاہیے لیکن ع عزت بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان جواب اتنا ہم ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کے لیے کیا اور بھی بہت کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے پیسے کے لیے دین کو چھوٹنا پیسے کے لیے دین کو چھوٹنا گھر کے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں ارے ابھی کر لے بعد میں ریٹائڈ ہوگا تو داڑھی رکھنا پھر دادا نے دیکھ بعد میں رکھے نا دادا نے بھی ریٹائرڈ ہونے کی بات رکھی ہوئی تو دادا کے نش قدم پر چل نبی کے نقش قدم پر چل کے کیا فائدہ ہاں دادا گویا کہ جنت سے جا رہے تو دودھ کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے دنیا کے لیے آدمی دین کے معاملات میں ایسے کمپرومائز کرتا ہے جو محرم ہوتے ہیں پھر بعد ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں داڑی قرآن میں تھوڑی ہے داڑی کا حکم قرآن میں ہے इतना इम्पॉर्टेंट होता कुरान में होता ना जैनानी को नहीं देंगे हम तुम मरेगा ना तो दाड़ी काट ली क्योंकि कुरान में नहीं है ना दाढ़ी रखना तो ये दाढ़ी का जिक्र तो है कम से कम ला खुद भी देख लिया बोला फिर दाढ़ी का जिक्र कम से कम है लेकिन मुर्दे को नहीं लाने का है ही तो जब मरेगा चूंकि कुरान में नहीं है بغیر ہو سکیے کہ اس کو دفن کر چلے گا نہیں چلے گا تو بعض اوقات آدمی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لاتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کو یہ چاہیے ہی اس کو دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے دین کے امان چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن پیسہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو بعض اوقات اور اس سے آگے آدمی گزر جاتا ہے سے آگے بھی بعض اوقات انسان گزر جاتا ہے تو گویا کہ وہ غلام ہو جاتا ہے اس کو اپنا مالک بنا لیتا ہے پیسے اس حبیب سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اگر یہ حالت ہو جائے کہ ملنے پر وہ خوش ہو نہ ملے تو ناراض ہو جائے اللہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی اپلائی کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے نہیں مل اگر دنیا ملے الحمدللہ گھر بڑا جواب ملا بڑی ڈیل پاس ہوگی تو گھر بھی خریدا گھر پہ لے گا کیا یہ پہلے آئے گا ہمارے پاس یہ میرے رب کے پل کا نتیجہ ہے اور اگر نہ ملے تو ایک کے بعد ایک ڈیل فیل ہو رہی ہے ایک کے بعد انٹرویو انتر میں فیل ہو رہا ہے اللہ سے شکایت کرتا وہ سب نماز پڑھتا دن چلتا اللہ کیوں جواب نہیں دے رہا مجھ اللہ سے ناراض ہو اگر ملے تو ایک دم خوش اللہ سے اچھا کوئی دیکھو اور اگر نہ ملے تو اللہ اسے کیوں کر رہا اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو ناراض اور خوش ہونا ایسے کی بنیاد پر اگر آدمی کا ہو تو گویا اس نے اس مالک بنا لیا اس کی سب سے بڑی مطلوب وہ ہے تو یہاں اس بات کی مذمت ہے کہ انسان کو ایسا نہیں بننا چاہیے مال کا فتنہ یہ بھی ہے ایک تو یہ کہ ملا تو خوش نہ ملے تو نہ خوش دوسرا اور نہ ملنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے ایسے کریمہ زبان سے نکالتا ہے جسے اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے کیا اللہ کے پاس کمی ہے کیا اللہ کیوں نہیں دے رہا یہ ظلم ہے باللہ اس طرح کی باتیں آدمی کرتا ہے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے دوسرا فتنا یہ ہے کہ انسان دل کا دل کبھی بھرتا نہیں جیب بھر جاتی لیکن دل نہیں بھرتا تجوری بھر جاتی لیکن دل نہیں بھرتا اس کے لیے اور ایک تجوری خریدنے کو دل کرتا اور آئے تاکہ اس میں بھی رکھے ایکسٹرا اور یہی کیفیت حدیث میں بتائی گئی ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی حدیث ہے انب ابن نے عباس ابن انہل ان قال ضمت ابن زبیر علی بمکہ تا فی خطبتی یقور عباس ابن صاحل سعد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ممبر پر خطبے میں یہ کہتے سنا یا کہ الناس اے لوگ امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے قور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لو ان اگر آدم کے بیٹے کو یعنی انسان کو حضرت انسان ہم لوگ آدم کے بیٹے کو اگر ایک وادی بھر کے سونا دیا جائے وادی اس کو کہتے ہیں یہ پہاڑ یہ پہاڑ ان کے بیچ برتن جو پہاڑوں کے بیچ پہاڑ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ وادی ہے اتنا بڑا پیالہ اگر وادی بھر کے اس کو سونا دیا جائے سونے سے بھری وادی اس کو دے دی جائے احب علیہ ہی وہ چاہے گا کہ ایک اور ملے تو اچھا یعنی دوسری والی بھی مل جائے دو مل جائے وقتی احب اور اگر دو بھی دے دی جائیں تو اس بات کو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے تین دی جائے سد ابنی آدم إِلَّا <الزُّرَاب> جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کچھ برتا نہیں ہے وہ یتو حالا منتاب اور اللہ تعالیٰ اس کی توا قبول کرتا ہے جو سخت کرے اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ کم پر راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ پر بھی نہیں سونا کم ہے بہت ہے لیکن انسان کو اتنا زیادہ بھی دے دیا جائے تو اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے ہلس ختم نہیں ہوتی انسان کی ایک ہے ضرورت اور ایک ہے لالچ ہلس یا ایک ہے اس کی چاہت ضرورت انسان کی تھوڑے میں بھی ہو جاتی پوری چاہت چھات پوری نہیں ہوتی देखिए मैं खुद भी देखता हूं आदमी जाता है मक्का में उमरा के लिए होटल में खाने का सिस्टम होता है सिस्टम शादियों में भी जाते वलीमो में आदमी जाते सब अपने हाथ लो भाई हाँ किस्म किस्म के खाने रोटी चावल सालन और किस्म के मीठा प्लेट भी बड़ी आजकल प्लेट तो रख रहे हम लोग अब जाता है अब उसको खाना तो है इतना ले लेता है कि खा नहीं सकता और वो ही छोड़ के उठ जाता है कितना खाना जाय होता है लिया कितना इतना लिया जितनी चाहत था लेकिन पॉकेट इतना बड़ा है जेब उतनी बड़ी नहीं पेट उतना बड़ा नहीं लेकिन पेड़ से बढ़ चाहत है छोटी मिसालें جو ولیموں میں جس کا آپ اس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں. اتنا لوگ لے لیتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیوں؟ اس کہ کھا نہیں سکتے اس کو لیکن دل چاہتا ہے کہ اتنا لے اس کا بس چلے تو پلیٹ اگر بڑی دی جائے تو اس سے زیادہ لے لیکن وہ کھا نہیں سکتا اس, اس لیے بات وہ تلکا ہوتا ہے خود نہ کوئی وہ صاف کل ما صاف ہو وہ کل ما صاف جو چاہیے لیجئے لیکن جو لے رہے ہیں وہ کھائیے بہت پڑا ہوٹل میں دکھا ہوا تھا کہ جو چاہیے آپ کو لو لیکن جو لیا آپ کھاؤ بھی آپ اتنا لوگ لوگے جو کھاؤ گے نہیں یعنی آپ کی چاہت آپ کی حاجت سے زیادہ ہے انسان ایسا لال جی ہے اور یہی مال کے بارے میں انسان کا ہوتا ہے کماتا جاتا کماتا جاتا خوب جماتا جماتا جماتا, جماتا, جماتا چھوڑ کے جاتا उससे कुछ फायदा उठा था नहीं हमने जितना कमाया उससे हम कितना फायदा उठाया इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाया इतना पैसा कमाया एंजॉय खुद कितना किया एक वक्त में कितना खा सकता था दो टाइम का खा सकता नहीं अल्लाह ने रखा है ऐसा है इनपुट आउटपुट एक वक्त में जिंदगी भर का खा भी खा उसके ایک آگے ابھی بھی آگے تبرے رکھے ایک دے اب اس سے زیادہ جگہ نہیں لیکن لالچ چاہے کھانا ہو چاہے لباس ہو چاہے زیور ہو چاہے بینک بیلنس ہو چاہے زمینیں ہو چاہے کچھ اور ہو چاہے دکانیں ہو ایک ہوئی تو مطلب دوسری بھی اس کی کھولنا ہے اس کو برانچ چاہت انسان کی اس کی حد نہیں ہے एक चाहत के पीछे इंसान दौड़ता रहता है और हाजत उसकी थोड़ी सी थी चीज आप देखिए इतने बिले होते हैं एमेजॉन वाला देखिए या आप ट्विटर वाला देखिए एक्स वाला इतना पैसा उनके पास लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखिए रात दिन लगे रहते हैं क्यों एंजॉय नहीं कर पाते पहला हिस्सा जिंदगी का बढ़ाने में बनाने में लगाते हैं اور بچا ہوا حصہ اس کو بچانے میں لگاتے ہیں اور ایسی مر جاتے ہیں لے کے کیا جاتے ہیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمانا نہیں چاہیے لیکن دیوانا بن کے کمانا نہیں چاہیے اللہ کو بھول کے نہیں آخر کو بھول کے نہیں اور ہر ایسی نہ ہو کہ انسان اس کا غلام بچ جائے اسی لیے پچھلی حدیث میں اسی کی مذم نہ کہ اللہ سے خوش اگر اللہ دیا ناراض اگر نہیں دیا بس خلا دیا تو اللہ اچھا نہیں تو نہیں تو انہیں پیسے کی بنیاد پر تو اللہ کو اچھا برا مانے یا لوگوں سے خوش ناراض ہو جائے گا تو پیسہ ہی اس کے لیے اصل بن جائے مال ہی اس کے لیے اصل بن جائے تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بد بختی کی علامت ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان کے اندر ہر سو اور ہلس کے بارے میں کیا کہا ایک وادی اگر سونے کی دے دی جائے وادی بھر تو کیا کرے گا ایک اور چاہیے دو دیے تو بھی رکتا نہیں تین چاہیے اور اس طرح سے چار میں وہ دوڑتا رہتا ہے خریف جیتا رہتا ہے یہاں تک یہ موت آ جاتی ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے اور پھر پیٹ پھٹتا ہے اور سب کچھ ختم اور مٹی پیٹ میں جاتی ہے کیا ملا کیا کمایا کہاں گیا پیسہ کہاں گئے زیورات؟ کہاں گئے لباس کہاں گئی موٹر گاڑی کہاں گیا وہ سارا کھانا پینا اور ساری ایسا ایسا آئش کہاں ختم اندھیری کوٹری یہ ایک بھائی پڑے رہو اس میں اب وہ موج مستی کر رہے ہیں اس کے پیچھے بیٹے بیٹیاں اور جتنے رشتے دار ہیں ساری پراپرٹی اب وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں اس نے محنت سے کمائے سنبھالے سفر کرتا تھا انہوں نے محنت سے نہیں کمایا تو ان کے لیے عیاش تو وہ غلط میں خرچ کرتے جو محنت سے کمایا اور نہیں ہوتا ہے آسانی سے خرچ ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا اس لیکن اس کا کیا ہوا تو گیا نا کتنا گیا اس کے ساتھ کتنا انجوائے کیا ساتھ بلکہ عجیب بات یہ ہے انسان جوانی سے لگتا تھا کریئر بناتے ہوئے پیسہ خوب کماتا जब सेटल होता तो आईने में यहां यहां सफेद बात दिखाई देते इतनी मेहनत करता है इतनी स्ट्रगल करके जमा करता है बीपी बढ़ गया शुगर आ गया हार्ट का मसला है डॉक्टर के पास जाता डॉक्टर पूरी लिस्ट देता है उन्हें एक टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट जाओ टेस्ट करके आओ सारे टेस्ट करके आता डॉक्टर बोलता हम्म اندر مال ہے کچھ اندر پرابلم ہے آپ کے ہارٹ کی یہ کنڈیشن کتنی لائن بند ہے چوکا آپ کی شوگر کا یہ کنڈیشن ہے آپ کی کڈنی کا یہ حال ہے آپ نے بہت سگل کی زندگی میں بہت کمایا آپ نے بہت پیسہ کمایا بہت محنت کر کے آج اس مقام پہ پہنچے انجن خراب ہو گئے نا آپ کا انجن ہی خراب ہو گیا آپ کا اب آپ शकर नहीं खा सकते नमक आपका दुश्मन है दो सफेद चीजें आपके दुश्मन शकर नमक न ऐसा खा सकता ना वैसा न खारा तो मीठा मिठाई अभी नहीं और नमकीन भी नहीं और हाँ बोलना मत तेल भी नहीं क्योंकि यहाँ का भी मामला है घी तेल चर्बी सराबी सारी चीजें थी नहीं क्या करो या तो उसके ऊपर हाँ स्प्रे करो या फिर ऐसा खाओ जो बिल्कुल तेल वाला ना हो खा भी नहीं सकता इतना सब कमाया बच्चे पास हुए मिठाई ला के देते नहीं मिलते मिठाई नहीं खा क्यों शुक्र है शुगर है शुगर है नहीं खा सब कुछ उसके पास लेकिन खा नहीं सकता बताइए क्या है तूने पूरा हासिल किया बुढ़ापा یہ کوئی عذاب نہیں ہے لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے زندگی کی حقیقت ہے ایسا ہوتا زندگی کا ایک حصہ پورا آدمی مال کمانے میں لگا دیتا ہے جب انجوائے کرنے کا ٹائم آتا ہے ساری جسم کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی انجوائے کی کیا فائدہ اتنا سب کچھ حاصل کر کے کیا کیا پھر وہ خالی دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتا بیوی خوش بچے خوش ہوتے نو ہوتے خوش ہاں ان کی خوشی میں میری خوشی ہے وہ سب کھا پہ پیتے رہتے اس کے لیے الگ سے بنتا پھیکا ہاں بخیر تیل کا اُبلا ہوا بدصورت قسم کا کھانا لا کے دیتے اس کو کھا اور مر ویسی مر جاتا ہو نہیں انجوائے کر پاتا یہ زندگی ہے آخر انسان کا کیا ہے قبر قبر ہے بعد میں جا کے دواخانے میں پڑتا ہے بڑے بڑے دواخانوں میں جاتے ہیں سبشی میں رکھتے ہیں اس کو رشتہ دار آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب جا رہے ہیں اپنے ہاتھ میں آئے گا جائیداد بہت بڑی ہے سیلفی بھی دیتے اس کے ساتھ سب لوگ آخری فوٹو دے بعد میں ملنے والی نہیں ہیں یادگار رہے گی ان کی مر رہا ہوتا ہے کس حال تک سے. کتنے فوٹو اس طرح سے آئے رشتہ دار یہاں یہ مر رہا ہے دادا جان اس کے ساتھ سیلفی نکالتے ہیں ان کو, اسے کو لینا دینا نہیں ہم اپنی جب کیونکہ اس نے آدھی ان کو لذتوں کا بنایا رشتہ اتنا مضبوط نہیں لیکن پیسوں سے رشتہ بہت مضبوط ہے وہ اتنا انجوائے کرتے رہے زندگی کو کہ اس رشتے کا کوئی انجوائے اس کے پاس, کے پاس نہیں بس وہ ایک رشتہ ہے کہ جاتا ہے تھوڑا مڑا رو لیتے ہیں ختم اس کا کیا اس نے پیسے کے لیے اپنی نمازیں خراب کی اپنے روزے برباد کیے اپنے حج چھوڑا اس نے اس کی تویق نہیں ملی اس کو پیسہ لے کے اتنا بزنس سیٹ کرنے بھی لگا رہا تھوڑا سیٹ تو ہونے دے مول صاحب اس کے بعد کریں گے اس سیٹ ہوتے ہوتے, ہوتے ہی اپسٹ ہو گیا ملکل آگے اپسٹ کر دیا اس کو پورا پروگرام چھوپٹ کر دیا اس کا پہلے تو بتانا تھا نا ہم کو نہیں بتاتے ہم لوگ اچانک آتی ہے اچانک موت کا جھٹکا انسان کو آتا ہے اور یہ ابت بچے تھے ابت میں لکھے گئے ابت کو گول کے بعد بھی گئے کچھ لے کے گئے کہ نہیں گئے بریف کس میں کچھ بھی نہیں لکھے گئے गया ہی گئے ساتھ کیا گیا کیسا گیا یہ ہز آدمی کو بے دین ہے اس کا غلام نہیں چاہیے آدمی دنیا کو دیکھیے آدمی جوتیاں کبھی سر پہ رکھتا ہے بے وقوف بولیں گے لوگ اس کو وہ اپنے آپ کو زلیل کر رہا ہے جوتیاں ہمیشہ پاؤں میں رکھتے ہیں امامہ سر پہ رکھتے ہیں ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے دین کی جگہ یہ دنیا اس کی جگہ ہوئی ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں ہوتی تو کافر کوئی گھوٹ پانی پینے دی تربیت سے یہ بے قیمت چیزیں آزمائش کے لیے یہاں کی جتنی لذتیں یہ سب وقتی آرزی گٹیاں اصل جنت سے اور ساری اعلیٰ رحمتیں جو ابدی ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی اب اس دنیا کو آدمی اصل بنا لے اور اس دنیا کی بنیاد پر وہ جنت کا ٹکٹ پھاڑے دین کتنا بے وقوف آدمی ایک آدمی اگر ہوٹل کا بل رکھے اور اپنا بورڈنگ پاس پھینک دے کچرے میں سوچیے ہاں سفر کر رہا ہو بورڈنگ پاس پھینک دیا اور ہوٹل میں جو قریرا تھا ہلبے سے وہ رکھا اچھے گڑبڑ ہوا نہ وہاں دکھائے گا چلے گا لے اچھا کھائے گا آپ لیکن ہم کو بورڈنگ پاس تو یہاں یہ نہیں چلتا پلین میں سوار ہونا ہے بورڈنگ پاس دکھاؤ وہ تو کچرے میں رہ گیا اور بیو کو آدمی اس کو کچرے میں پھینکنا چاہیے تھا تو نے دیکھا کچرے میں وہ ساتھ رکھنا چاہیے تھا پھینکنے کی چیز کو رکھا رکھنے کی چیز کو پھینکا یہ حال ہے انسان کا کہ دین کو چھوڑ دیتا ہے یہ بورڈنگ پاس ہے جنت کی گھاڑی میں پلین میں بیٹھنے کے لیے دین کے بغیر نہیں ایمان کے بغیر جنت نہیں دین کے بغیر جنت نہیں اس لیے اللہ نے کیا کہا سموت ال تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو غریب ہے کہ امیر ہے گورا ہے کالا ہے حبشی ہے عرب ہے اجم ہے مالدار ہے غریب ہے مالک ہے نوکر ہے کوئی اس کی قیمت نہیں تو مسلمان ہے کہ نہیں اگر مسلم ہے تو جنت ہے نہیں تو نہیں مرتے وقت تو مسلمان ہونا چاہیے بڑے دنیا کا فیلئر بھلے دنیا کا ناکام انسان ہو چلے گا دین کا آخرت کے معاملے میں نقصان نہیں ناکام نہیں ہونا چاہیے آگے حدیثیں ویسی بھی آئیں گی تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی ہرس اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اگلا باب ہے باب نمبر بارہ ہمارے ہاں باب نمبر نو ہے ہماری طرف میں امام الخاری کی ترتیب بتاتا جاؤں گا شاء اللہ اس لیے کہ کی اختصار کیا گیا لیکن میں نے دونوں نمبر اس میں رکھے تاکہ اگر واپس چیک کرنا چاہے آدمی آسانی رہے باب ما قد تمام مالی ہی اہو کہ ہماری ہماری گفتگو کا تسلسل ہے کہتے ہیں باب اس بات کے سلسلے میں اس بات کا بیان کہ جو آدمی اپنے مال میں سے آگے بھیجے وہ اس کا ہے پیچھے چھوڑے وہ نہیں مال کے دو حصے ہیں جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی آکرت کے لیے صدقات و خیرات کے ذریعے آگے بھیجے اور دوسرا حصہ مال کا وہ ہے جو مرنے کے بعد وارثوں کو ملے جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے جائیداد میں امام زخاری کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑ کے گیا اس کا نہیں ہے مرنے کے بعد جو پراپرٹی چھوڑی کس کے وہ وارثوں کی ہے تیرا اس میں کچھ بھی نہیں تو آخرت کے اعتبار سے تیرے لیے اس میں کوئی منفاق نہیں ہے تو تیرا ہی نہیں وارثوں کا ہے نہیں وہ تیرا وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا اناط اللہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مال مالواری احب ال عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ پسند ہو یا رسول اللہ ما منا احد الا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کہا ہے کہ اسے اپنا مال زیادہ پسند ہے قال مال واری ہی مَا اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھپا مرنے کے بعد جو پراپرٹی چھوڑی وہ وارث کا ہے لیکن زندگی میں جو صدقات کی جو خیر کے کاموں میں خرچ کیا وہ تیرہ ہے آخرت میں تجھ کو اس سے پیدا ہوگا اب نے حضرت رحیم اللہ نے لمبی تفصیل اس کے ذکر کی اس باب میں اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر آپ مال چھوڑ دے اپنے پیچھے تو وارث کا ہو گیا اگر وہ نیک کام میں بھی خرچ کرے تو اس کی نیت ہے اس کا مال ہے اس کا مال ہے اس کو اس کا سوال ملے گا تیرا کیا ہے اس کے اندر تو انہیں اپنی زندگی میں جو صدقات کیے جو خیر کے کام کیے وہ تیرا ہے تو جتنا زندگی میں کر سکتا ہے کر لے تیرے بعد وہ تیرے وارثوں کا ہو جائے گا اور اس میں جو تصرفات وہ کریں گے اس کے اعتبار سے انعام یا وبال کے ہردار وہ بنے گے بلکہ اگر انسان اپنے پیچھے اب آدمی کہتا ہے تو مجھ کو بھی سواوک ہے ٹھیک اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو اضا ملے گا سبب بننے کی وجہ سے نا ماں چھوڑا ہے اب ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہوگا ان کے عمل کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہوگا اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اب مالک وہ ہو گیا بھائی باق آپ کو جو پیمنٹ دے رہا ہے اب آپ کی نیکی میں اس کا بھی حقدار وہ بنے گا نہیں وہ دے دیا آپ مالک بن گیا مالک بننے کے بعد آپ نے جو کیا وہ آپ کا ہے آپ کا حصہ اس میں ہے آپ کا معاملہ اس میں ہے تو ایک آدمی اپنے پاس جو مال چھوڑ کے جاتا ہے بارش کے حصے میں جو آتا ہے وہ اس کا وہ مالک ہے وہ نیکی کرے کرے اس کا معاملہ ہے تیرا کیا ہے تیرا وہ ہے جس پر تیرا حق ہے جس سے انتفاق کا آخرت میں تو اس کا موقع ہے تیری ملکیت ہے جو تم نے آگے پہنچا اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ آدمی اتنا کماتا ہے اور بڑی پراپرٹی بناتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ستے. کتنی افوشی چیز لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی بنائی اور چھوڑ کے گیا تو آرس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا کما رہے اس سے بڑی بڑی نے کیا کر رہے گنا کریں تو اور بھی مصیبت سے لیکن وہ نہیں کیا کر کے وہ کما رہے تجھ کو کچھ بھی نہیں ملا تو اپنی زندگی میں صرف جمانے میں لگا تو نے خود کچھ کیا نہیں کی اس مال میں کیوں نہیں کی ان کو ان کا ثواب ملے گا تجھ کو تیرا تو نے کیا کیا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں جمع کرے خود اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے اپنے بات چھوڑ کے مر جائے وہ ان کا بن جائے اور وہ اس میں سے نہیں کیا کریں اس کا کیا اپنی زندگی میں آدمی کو کرنا چاہیے تو یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ مال جمع کرتے رہنا اور اس کو پیچھے چھوڑ کے مرنا یہ بڑے افسوس کی چیز ہے آدمی کو اپنی زندگی ہی میں قید کے کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے وہ چھوڑے بھی پیچھے وارثوں کے لیے کیونکہ اچھے حال میں ان کو چھوڑنا دنیا سے جانا ہی اچھا ہے ان کو محتاط چھوڑنا لیکن خود محتاج جانا بھی تو اچھی بات تھی بے آدمی سوچتا ہے میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کی محتاج نہ ہوں بہت اچھا فکرا ہے ایک دم صحیح پرفیکٹ لیکن تیرے بعد وہ محتاج نہ ہوں تو جا رہا آخرت میں تو محتاج ہو ایک اتنی بڑی بےکوپی ہے کہ ان کو محتاج نہیں چھوڑ کے تو آخرت میں محتاج جائے اس سے بڑی بدبستی کیا ہوگا تو جہاں ان کے لیے سوچ رہا ہے اپنے لیے بھی سوچ جہاں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے وہیں آگے بھی بھیج یہاں یہی فکر دی جاتی ہے کہ تم میں سے کس کو اپنے بارش کا مال پسند ہے بارش کے مال تمہارا کیا لین دینا وہ تو ہمارا نہیں ہے ہم نے جو آگے بھیجا وہ ہمارا ہے لہذا انسان دنیا میں مال آگے بھیجے باب باب نمبر تیرہ المکھ سے رونا یہ سب پیسے کے بارے میں آ رہے ہو آپ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے جو انسان کو بے کرتی ہے یہ ابھی عدودی نہ ہوگی آؤدی بھی نہ باب المخرو نہ لو بہت کسرت والے ہی قلت والے ہوں گے دنیا میں کسرت والے آخرت میں قلت والے ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے بہت مال کمایا جمایا لیکن آگے نہیں بھیجا خیر میں خرچ نہیں کیا تو یہاں پر جو ملینئر ہوں گے جنہوں نے خیر میں خرچ نہیں کیا وہاں وہ بینکرپٹ ہوں گے باؤم ہوں گے اللہ معنی کہتے ہیں وہ میں نا ہوں المق فرون امین الما علی ام مال میں کثرت والے ثواب میں قلت والے ہوں گے یعنی کثرت المال علی تعرب میں سے اللہ کی طاعت میں اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن ایسا آدمی نیکیوں کے معاملے میں کم ہوگا چاہے دنیا میں مال اس کے پاس زیادہ رہا کیونکہ یہاں کی کرنسی مال ہے وہاں کی کرنسی نیکیاں ہے اگر نیکی یہاں مال خرچ کر کے نہیں کمائی اس نے تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں کی مالداری وہاں کام نہیں آئے گی ذرا ان کو راستہ دو ہاں آگے کے سب کھانے دو کیوں یہ دنیا میں مالدار تھے دنیا سے مالدار تھے نا آخرت کے مالدار ہیں کہ نہیں آخرت کے مالدار کب ہوں گے جب آخرت کے لیے بھی کچھ کیا اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابن جدان کے بارے میں پوچھا کہ اتنے کام ابن جدان کرتا تھا رشتے داروں کے لیے خرچ کرنا رشتے ناطے جوڑنا غریبوں کی مشکل کے کام آنا کیا قیامت کے دن یہ فائدہ ہوگا اس کا ہم نے کہا نہیں کیوں آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب فی الختی ات اوتی اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخشتی ہے اس کے پاس آخرت کا تصور نہیں تھا اس کی ساری نیکیاں آخرت کے لیے نہیں تھیں آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں تھیں اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا دنیا کے لیے کیا سب کچھ کمایا آخرت کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم دنیا میں چاہتے ہیں میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا بنے ڈاکٹر بتیں انجینئر بنے کماؤ اس کے لیے بچی اچھے گھر میں جائے اچھا کماؤ بیوی بچے سب اچھے رہیں خوشحال اچھے گھر میں رہیں میڈیکلی ایشوز آئیں گے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے سب کما کر دنیا लिए لیے آخرت کے لیے کیا آخرت کے لیے بھی کچھ کرے بلکہ اگر یہ بیوی بچوں پر خرچ اللہ کے ربا کے لیے ہو تو یہ بھی آخرت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے ایک لکما اگر بیوی بی کو کھلائے لیکن اللہ کی رضا کے لو تب تگھی بی اللہ, اللہ کی خاطر اگر ہو تو یہ بھی اس کے لیے آکرت میں صدقہ سواب بن سکتا ہے تو انسان کی نیت اس کا مقصد اس کے اس کے اعمال کے لیے قبولیت اور رد کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے مقاصد صحیح ہونے چاہیے ہم کر کس کے لیے رہے ہیں ایک کافر بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے کماتا ہے خرچ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے دواؤں میں خرچ کرتا ہے بعض اوقات ہم سے زیادہ کرتا ہے کیا فائدہ اس کا ایمان کے ساتھ نہیں آخرت کے لیے نہیں اللہ کی خاطر نہیں ہم کہیں ان کے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں. دنیا دنیا دنیا بس دنیا سیٹ ہو جائے آخرت کا کیا ہے آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اپنی نیتوں کے ذریعے اپنے مقاصد کے ذریعے سے اپنے احتساب کے ذریعے سے آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بیچا تو مال بڑا فتنا ہے مال کان کو دنیا کی لذتوں ہی یاد دلاتا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کا سودا کرنا چاہیے ان اللہ من المح منینا انفس احمد اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہماری ذات سر ضلعے کے پاؤں تک اور ہمارا مال پوری پراپرٹی سب ہم نے اللہ کو بیچ دی جنت کے بدلے جنت کے بدلے اب اس میں تصرف جو بھی ہوگا اللہ کی اجازت سے ہونا چاہیے اللہ کی مرضیات کے تابع ہونا چاہیے اپنی منمانی نہیں بلکہ اللہ نے جہاں گنجائش رکھی وہیں اللہ نے جہاں ربت دلائی وہیں ان راستوں پہ نہیں جو حرام کہ مال آیا پھر حرام کاریوں میں مال استعمال ہو رہا ہے بیوی کی چاہت بھی پوری بچوں کی چاہت بھی پوری رشتہ داروں کی چاہت بھی پوری حرام میں کہ ان کی چاہتے غلط چاہتے پوری کر رہا ہے اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال سے وہ تو جہنم میں جائیں گے یہ بھی جائے گا اللہ چل معاف تو بعض اوقات مال انسان کماتا ہے وارثوں میں چھوڑ کے جاتا ہے وارثوں کی تربیت نہیں کرتا ہے ان کو دین نہیں سکھاتا ہے ان کو غلط طرز حیات پہ چھوڑ کے جاتا ہے اس مال سے جو گناہ وہ کریں گے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا کیونکہ اسی نے ان کو وہ راستے بتایا ہے گنا کے راستے سکھایا اسی نے سکھایا اب اس مال کا جو غلط استعمال وہ کریں گے اس کا وبال اس پر بھی آئے گا کیوں اسی کی یہی ہے جس نے وہ سنت ان کی زندگی میں لائی وہ طریقہ ان کی زندگی میں لایا کہ اس مال کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے یہ عیاشی یہ عیاشی یہ عیاشی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے تو یہ گھر والوں کو ایسے حال میں چھوڑ کے جانا کہ اس مال کا صحیح استعمال کریں یہ ہو سکتا ہے ہم ہمارے خیر کا ذریعہ بنے اگر گھر والوں کو بگاڑ پر چھوڑ کر جائیں اور ساتھ میں مال بھی دے کے جائیں تو ایسا ہے جس آگ پر پیٹرول ڈالنا لہذا گھر والوں کی صحیح تلبیت کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی بھی سوچنا چاہیے اس باب میں امام البخاری نے آیت ذکر کیے بقور منقان یوریل الحتنیا دینا صاحب نوارا مفی ہے اللہ نے فرمایا من کا ناید الحیا و جس آدمی کا مقصود اصلی دنیا کی زندگی اور یہاں کی ضرور وزینت کو جمع کرنا ہو اس کی لائف کا گول ہی ہو لگژری جمع کرنا دنیا میں ایک دم اچھے ٹھاٹ باٹ سے جینا ہے یہی اس کی زندگی کا گول منکانا حیات اور ہم اس کا بدلہ ان کے امال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں وہ ہنفی ہا اللہ خسوم اور اس میں ہم دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. اولا اق اللہ فلاقرۃ یہ جو لوگ ہیں جو دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیں دنیا کی کامیابی ہی کو کامیابی سمجھے باس آکرت کا کوئی تصور ان کے پاس نہ ہو آکرت کی کامیابی کے لیے کوشش ان کی زندگی میں نہ ہو اولا اک الدین علیہ سلم آخر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے جہنم کیا شا جہنم کی آگ کے وہاثن وبا فل کرمل جو کچھ بھی انہوں نے کیا دنیا میں اچھے کام سب برباد آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا وبا فل کرم یا اور جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اپنی اصل میں اللہ کے نزدیک باطل تھا پہلا حصہ اس کے مال کا ذکر ہے دوسرا حصہ اس کی حیثیت کا ذکر ہے وہ حبی دنیا میں جو کچھ نیکیاں انہوں نے کی تھی اچھے کام انہوں نے کیے تھے سب برباد انجام بربادی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی کیوں مقصود آخرت نہیں دنیا تھا گول دنیا ہی تھا آخرت کا تصوری نہیں ایمان نہیں وہ باطل اللہ اور اس کفر کے ساتھ جو عمل کرتے تھے اللہ کے نزدیک سرے سے وہ باطل تھے قبولیت کے مرتبے کو پہنچنے لائق ہی نہیں تھے یہاں پر اس آیت میں اس آیت میں, اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مقصود بنائے اور آخرت کو پسے پشت ڈال دیں بلکہ آخرت کا انکار کرتے آخرت پر ایمان نہ رکھے ایسے آدمی کی نیکیاں اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی اور آخرت میں ایسا انسان کنگال ہوگا بعض اوقات دنیا کے کوشش کرتے کرتے کرتے آخرت ذہنوں سے نکل جاتی ہے دنیا ہی سامنے ہوگی اور دنیا کے معاملات دنیا کے مسائل دنیا کی لذتیں اتنا گرفتار انسان کو اپنی پکڑ میں کر لیتی ہے کہ پھر آدمی بعض اوقات آخر کا انکار بھی کرنے والا ہو جاتا ہے بہت سارے خواہش پرست لوگ آپ اگر دیکھیں ان کا جائزہ لیں تو خواہشات میں اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ جب ان کو دین کی راہ سے نصیحت کی جاتی ہے تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے وہ دین ہی کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی لذتیں اتنا زیادہ ان کو اپنی پکڑ میں لے لیتی ہیں کہ بجائے وہ ان لذتوں کو چھوڑنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کے اللہ کے دین ہی کو چھوڑ دیتے ہیں اتنا معاملہ یہ ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ہر ذکر کیا ہے ابن نے ہر طرح فرماتے ہیں وہ اختلاف آیا وکیل ہی اہلا عموم حافظ کو فو اسیت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے علما نے کہا کہ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے کفار کے بارے میں ہے جو آخرت کا انکار کرے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں وہ فی من یور ہی مین المسلم لیکن اس آیت کی زد میں وہ مسلمان بھی آتے ہیں جو ریاکار ہیں جن کے امان دکھاوے کے لیے وہ حما صن فی ہا وبا مکانو قانون کہ جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا وہ سب برباد اور وہ عمل ہی بادل تھا یعنی جو دکھاوے کے لیے عمل کیا وہ سب کا سب برباد چاہے انہیں کا چاہے مسجد کی تعمیر ہو دین کی خدمت ہو غربا فقرہ پر صدقات ہو اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے سب برباد ہے لہذا جو آخر کا انکار کرے یا جو ریاکاری کے ساتھ عمل کرے ان دونوں کے بارے میں یہ حاصل ہے حضر احیم اللہ ہیں کے وقت بہا معاؤ حدیف اللہ حدی ابو برے گا قاری بل والمتصدق ایک لمبی حدیث ہے ابو برے رضی اللہ تعالیٰ ان اس کے راوی ہیں جس میں مجاہد کو لایا جائے گا قاری کو لایا جائے گا قرآن کے ماہر کو اور صدقہ کرنے والے سخی کو لایا جائے گا اور ان تینوں پر اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو گنوائے گا اور اس کے بعد پوچھے گا تم نے نعمتوں کا کیا مداح کیا وہ کہیں گے اللہ تیری خاطر ہم نے کیا تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا تیری خاطر میں نے صدقہ کیا تیری خاطر میں لڑا یہاں تک کہ قتل ہو گیا اللہ کہے گا جھوٹ کرتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو شہید کہا جائے بہادر کہا جائے نے اس لیے کیا تاکہ تجھے قاری کا لحب ملے نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھ کو سفی کہیں اور تجھ کو مل گیا دنیا میں وہ عزت تجھ کو مل گئی تیرا نام ہو گیا نام کے لیے کیا نام مل گیا یہاں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا اور ان کو گسیٹ کے جہانوں میں ڈال دیا جائے گا حضرت معاویہ رضی اللہ کرن نے اس حدیث سے اس آیت کو پیش کیا اس حدیث کے تحت اس آیت سے اتشاہ کرتے ہوئے کہا یہ آیت پڑھی معلوما کہ اس کی ند میں وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں بھلے کام کریں لیکن ان کا مسود بھی دنیا ہی ہو آخرت رکھنا وہ دنیا ہی میں نام کمانے کے لیے نیکیاں کریں تو ایک تو یہ کہ آدمی مال کمانے کے لیے کوشش کرے اپنے دین کو برباد کرے لیکن ایک بربادی یہ بھی ہے کہ آدمی دینیا مال کرے لیکن ان کا مصود بھی دنیا ہو دنیا میں نام ہو جائے دنیا میں نام ہو جائے کتنے لوگ ہیں جو سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں تصویریں نکلواتے ہیں غربا وقرا کے ساتھ میں تاکہ ان کی سیاست اور آگے بڑھے باقل برباد کچھ کام کریں کتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں کنویں کھلواتے ہیں مساجد تعمیر کرتے ہیں دینی دستگاہوں میں خرچ کرتے ہیں کیوں نام ہو جائے تو نے دین کے لیے نہیں کیا تو نے دنیا کے لیے کیا اپنی دنیا بنائی دنیا جہاں پیسہ کرنسی ہے وہاں شہرت بھی ایک کرنسی ہے جو آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچتی ہے آپ کا ایک نام ہو جاتا ہے لانا بڑا آتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آپ دنیا میں نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بھی دنیا کی کرنسی ہے نام شہرت عزت مقام یہ بھی دنیا ہے جب تک کہ آدمی خالص اللہ کے لئے آخرت کی کامیابی کیلئے نہ کرے اس کو کچھ ملنے والا نہیں تو یہاں پر اس آیت سے اس حال علمانے کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید حرط الآخرت نزدہو فی و ومن کان یرید حرط الدنیا نقطی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب سورہ شورہ میں اللہ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا تعلیم ہو ہم اس کی کھیتی میں اور ترقی لیتے ہیں دنیا کی کوششیں کھیتی کی طرح ہیں. اگر آخرت کی کھیتی کا تعلیم ہو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کھیتی کر رہا ہے کسان کی طرح ہم اپنی طرف سے اس کی فصل کو اور بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کا تعلیم ہے بمن کا نیوری در سب دنیا نو چیزیں ملا لیکن جو دنیا کی کھیتی کا تعلیم ہو یہاں لہ لا میں فصل مل جائے یہیں کا مل جائے ہی مینہ دنیا میں سے اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں سب نہیں ملتا کتنے لوگ چاہت کرتے ہیں ملے سب نہیں ملتا دنیا کی چاہت کے لیے عمل کرنے والے کو سب نہیں ملتا ہی مینہ اس میں سے کچھ دیتے ہیں جو اللہ چاہتا اللہ دیتا ہے وہ ہم لگو آخرت میں نصیب لیکن اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں دنیا میں چاہ کے حساب سے بھی نہیں ملا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ملا کتنا بڑا محروم ہے لیکن آخرت بھی عمل کرتا ہے آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے دنیا میں بھی اللہ کے پیسے سے ملتا ہے اس کو بھی اس کو بھی فرق کیا ہوا فرق یہ ہوا کہ آخرت کے لیے عمل کرنے والے کو بھی تقدیر کے مطابق ملا اور دنیا کے لیے عمل کرنے والے کو بھی تقدیر کے مطابق ملتا اس سے ہٹ کے زیادہ نہیں ملتا لیکن دنیا کے لیے عمل کرنے والا آخرت کا حصہ کھو دیتا ہے اور آخرت کے لیے عمل کرنے والا آخرت کو کے دنیا کا حصہ بھی پاتا ہے عقل من کون ہے اقل من وہ ہے جو آخرت کے لیجیے جو کہ اصل زندگی ہے حدیث نمبر 6443 چھ قال خرشت سو من انبیدر ایک رات ابو در رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا فعیدہ رسول بائی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے جا رہے تھے انسان آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا کال اگنت ہو انکر ہو اہد میرے دل میں بات آئی کہ شاید آپ اکیلے اس سے جا رہے ہیں کیا آپ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کے ساتھ جائے کال اجائے تو قمر تو بس میں دور دور ہی آپ کے ساتھ چلتا رہا چاند کے سائے میں فلتفت فرآن فلتفت کا فرحان آپ کی نظر مجھ پر پڑی آپ نے مجھے دیکھا فقال من هذا پوچھا کون فقلت قلت کل ابو در میں نے کہا ابو در ہم لوگ کیا بولتے ہیں میں میں اسلامی طریقہ نہیں ہر آدمی میں ہوتا ہے تو معلوم کیسے پڑے گا کون پوچھا کون تو آپ نے نام بیان کیا یہ اسلامی ادب ہے کہ دروازے پر آدمی دستک دے اندر سے کوئی پوچھے کون آدمی یہ نا کہ میں کیونکہ ہر آدمی میں ہوتا ہے تو فرق کیا ہوگا اس کوئی آدمی میں نہیں تو نہیں بولے گا میں نہیں ہوتا ہر آدمی معلوم کیسے پڑے گا سوال کا فائدہ ہی نہیں ہو کچھ نام بتایا جائے فکول تو اب جعلني اللہ تعالی مجھے آپ کے لیفی بنا دیں کالیا اب اگر آپ نے کہا کچھ ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا فکال نے کہا کہ دنیا میں زیادہ والے آخرت میں کم والے ہوں گے دنیا میں کسرت والے آخرت میں قلت والے ہوں گے دنیا میں جن کے پاس ماں زیادہ ہے آخرت میں وہ کنگال ہوں گے سوائے اس کے سوائے اس کے جو جسے اللہ نے دنیا میں خیر دی ہو مال دیا ہو فنفح حفیح یمین ہو و شمال اہ و ورا اور پھر وہ اسے نے دائیں نے بائیں نے آگے اور اپنے پیچھے خرچ کرے وہ عام لفی ہی اور اپنے مال میں اچھے کام کرے ایک تو یہ کہ اس کو صدق سے محتاج کو ضرورت کے راستوں میں دے خیر کے کاموں میں خرچ کرے دوسرا ہے کہ اس مال میں وہ کرے جو اچھا ہے غلط کام نہیں کرے اس میں عیاشی میں استعمال نہ کرے اس میں بے حیائی میں استعمال نہ کرے گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے اپنی ذات کے بارے میں بھی مال میں بھلا کام کرے اور دوسرا ہے یہ کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے ضرورت مند لوگوں میں خیر کے کاموں میں خرچ کرے تو ایسا کرنے والا بچے گا اور ایسا جو نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا آخرت میں وہ قلت والا ہوگا تھوڑا والا فقیر مرتاج تو یہاں کا مالدار بھی وہاں مکلس ہوگا جس نے آکر کے لیے آگے نہیں بھیجا ہوگا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مال جمع کرنا منع نہیں آپ نے نہیں کہا کہ مال جمع کرنا ہی غلط ہے لیکن کہا کہ جو مال زیادہ جس کے پاس ہے اگر وہ اس میں سے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہے تو ایسا آدمی آخرت میں محتاج نہیں کیونکہ آخرت میں اس نے اتنا آگے بھیجا ہوگا کہ وہاں اس کو فائدہ ہوگا لیکن جو آدمی یہاں جما کے رکھے آخرت کے لیے خرچ نہ کرے یا پھر گناہوں میں خرچ کرے تو اس کا وبال آخرت میں آئے گا آخرت سامنے آئے گا اور وہ محتاج ہو باب نمبر پندرہ بابل گنا غنا النفس اس بات کا بیان کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے اصل مالداری اصل غنا یہ دل کا گنا ہے یعنی آدمی مالدار جیب سے نہیں دل سے ہوتا ہے جیب کتنی بڑی جیب نہیں کتنا اس سے اس کی مالداری نہیں ہوتی ہے اندر کا فقیر ہے کیا نہیں اندر مالدار ہے کہ نہیں ایک, ایک ہوتا ہے محتاج حالت کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے محتاج چاہت کے اعتبار سے ایک محتاج کیسا ہوتا ہے حالت اس کی ایسی ہے بھائی کیا کرے محتاج ہے لیکن ایک ایسا ہے کہ اس کے پاس ہے لیکن چاہت ابھی بھی باقی ہے میرے پاس کم ہے اور چاہیے تو یہ محتاج چاہت کے اعتبار سے یہ بڑا محتاج ہے کہ ہو کے بھی اس کے پاس نہیں ہے تو آدمی کو اپنے پاس کم ہے یہ احساس ہو تو یہ فقیر ہے چاہے اس کے پاس من زیادہ ہو اور یہ اندر کی تکلیف ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اور امام البخاری نے پوری آیتیں اس کو ذکر کیا ہے سب نما نمت مار فلخی بلہ یش ہو کیا ان کفار اور مشرقین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے جو ان کو مال و اولاد میں برتری دی ہے زیادتی دی ہے تو کیا ہم ان کو بھلائیاں دنیا ہی میں جلدی جلدی دے رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے بلہ یا شور انہیں حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے کفار کا طریقہ یہ رہا ہمیشہ سے اور کر کے مکہ کے مشرقین کا وہ یہ سمجھتے کہ جب اللہ نے ان کو دنیا میں دیا تو اللہ خوشی ہے نا بھی تو دیا کوئی کسی کو کب دیتا ہے جب اسے خوش ہوتا ہے وہ اپنے پر اللہ کو قیاد کرتے آدمی جب خوش ہوتا ہے تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کو عطا کرتا ہے لو کھاؤ پیو کچھ رکھو تو اللہ نے جب ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ کے چیتے ہی ہوں گے پیارے ہوں گے تبھی تو اللہ ہم کو دنیا میں دے رہا ہے مال اولاد اور سب کچھ ہم کو دے رہا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ملنا یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے یہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور کہتے تھے تم کو کچھ بھی نہیں دیا اللہ بلال کو مصحف ہیں عمیر کو اور بس, عبداللہ مسود کے کئی صحابہ تھے فقر و فاقے میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم کو اللہ نے دنیا میں دے رکھا ہے کیونکہ اللہ ہم کو چاہتا ہے تم کو نہیں چاہتا تم غلط ہو اسی لیے تو تم کو فخر و فاقے میں رکھا ہے دینے والے نے دیا ہم کو دینے کے لیے ہم کو چنا تم کو نہیں چنا کا مطلب اللہ ہم کو چاہتا ہے دنیا کے مال کو وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے بلکہ اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے تھے امام البخاری آیات کو اسی بات میں اس اعتبار سے لا ہے کہ مال کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے مال کے ملنے کے بعد آدمی کرتا کیا ہے اس سے اللہ کی رضا معلوم ہوتی ہے مال کا ملنا دنیا میں اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ راضی ہے مال کے اعتبار سے ربیم اس کے برعکس وہ بندے جو اپنے رب کی خیشیت سے ہمیشہ سہمے سہمے رہتے ہیں ڈرے ڈرے رہتے ہیں اپنے رب کی عظمت کے احساس کے تحت ہمیشہ سہمے سہمے ڈرے ڈرے رہتے ہیں اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں پر اتنا تاری رہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں خوف خوفزدہ رہتے ہیں اپنے رب کی رضا کے بارے میں ناراضگی کے بارے میں سوچ کے کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے ہمیشہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں ان البینشر مشفق و لوین آیاس یا رب یو مین اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں وہ لدینہ ہوں رب بہم لائے وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ ہرگز بھی شرک نہیں کرتے ہیں اپنے رب کا مقام کسی کو نہیں دیتے ہیں اپنے رب کے برابر کسی کو نہیں مانتے ہیں کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں نہ ربوبیت میں نہ علوبیت میں نہ اسما سے وہ لدینہ یہ چونا سو چلار اور ان کا حال یہ ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے دینے کی چیز جب دیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر خیشیت پاری ہوتی ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا دیتے وقت بھی انہیں ڈر ہوتا ہے ایک کسی گناہ کی وجہ سے وہ پکڑے نہ جائیں جو خرچ کر رہے ہیں اس پر اللہ مواخذہ نہ کرے کہ اخلاص نہیں جو خرچ کر رہے ہیں وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیوے مال میں سے لیکن دیتے وقت بھی اس میں اکڑ نہیں ہوتی دیتے وقت بھی اس میں بے فکری نہیں ہوتی دیتے وقت اس میں فخر نہیں ہوتا ہے کہ میں دیکھو دے رہا ہوں بلکہ دیتے وقت بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی کا حساب لیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں قبول نہ ہوں اور گناہوں کی بنیاد پر میری پکڑ ہو جائے دنیا میں فقرا و محتاج لوگوں کو دیتے وقت انہیں قیامت کے دن اپنی محتاجی کا احساس ہتا رہا ہوتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ آج یہ محتاج ہے اللہ نے مجھے دیا ہے آج میں اس کو دے رہا ہوں اس کی محتاجی میں ایک دن میرا بھی آنے والا ہے سارے انسان محتاج ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فخر و کرم سے عطا کر دے اس کو ملے گا ایک دن فقر کا محتاجی کا سب پر آنے والا ہے جس پہ انسان کے پاس اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں ہوگا سب برہنا ہوں گے اتنی محتاجی کا دن ہوگا اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا یوم یقیر المرء من عقیب و امی ہی وہ ابی صاحب ہی و بنی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے ایسا دن آنے والا ہے کہ آدمی اتنا محتاج ہو جائے گا کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اس دن اگر اللہ تعالیٰ بچا لے بچے گا نہیں تو نہیں اس دن کی محتاجی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و انعام اس پر کرے یہ محفوظ رہے گا ورنہ نہیں اس محتاجی کے دن کے لیے اللہ سے اس دن پانے کے لیے اس دن خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں دیتے وقت ان کو اس دن کی اپنی محتاجی کا خیال ستا رہا ہوتا ہے یہاں ضرورت مند کو دیتے وقت اس دن اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس پر احساس نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں وہاں کے لیے اپنے لیے تیاری کر رہا ہوں کہ وہ میرا دن آنے والا ہے جب میں خود محتاج رہوں اللہ کے دینے سے مجھ کو ملے گا تو میں یہاں دوں تاکہ اللہ مجھ کو دے ابن آدم انفق اندم اے ابن آدم تو خرچ کر دوسروں پر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو اللہ سے پانے کے لیے یہاں کھوتا ہے یہاں کھوتا ہے تاکہ اللہ سے پائے دنیا میں بھی لیکن اس سے بڑھ کر آخرت کے دن کہ اللہ آخرت میں اس کو دے جب سب ممتاج ہوں گے اور دینے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی تو یہی wa وہ بندے ہیں جو نیکیوں کی طرف خیر کے کاموں کی طرف دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں کرتے آت کرتے ہیں ایسی جلدی کو جو مناسب وقت میں ہو آج اس جلدی کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے ہو اسی لیے حدیث میں آیا کہ وج الا تمہیں جلد بازی شہ کی طرف سے اس کو موٹے الفاظ میں آپ سمجھیں پھل پکنے کے بعد توڑنے میں جلدی کرنا اچھا لیکن پھل پکنے سے پہلے توڑ لینا کھٹا پھل ملے گا آپ کو کڑوا پھل ملے گا آپ کو تو وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ مضمون ہے وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا یہ مقبول ہے خیرات وہ ہم رہا سابق یہ نیکیوں میں خیر کے کاموں میں مسارات کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے پر پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں تو ان کا جو کمپٹیشن ہے ایک دوسرے سے وہ دنیا میں نہیں وہ آخرت کے کاموں ہوتے آج حال کیا ہے میں بائک پہ ہوں پڑوسی بھی بائک پہ ہے اس کے پاس کار آ گئی اب بیوی بی اس کو ہاں بریکٹس میں بولتی ہے آپ کا کیا دیکھو انہوں نے کار لی آپ ایسی بے پڑے ہو یہ اس کی ٹکر پہ کار لیتا یہاں سے اگر وہ چلے جائیں کسی اچھے گھر میں فلٹ میں بڑے گھر میں یہ بھی یہاں سے جانے ہی. ہماری مسابقت کس میں ہوتی ہے دنیا میں اس کے کپڑے اچھے اس کی گھڑی اچھی ہے اس کا موبائل اچھا تو ایک دوسرے سے ہم جو مسابقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں اس کی کوئی احتیاط نہیں اصل آخرت ہے اچھا. خیر کے کاموں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے <تصفح> اللہ تعالی پر مطلب بات یہ ہے کہ ہم اس ساری نیکیاں سارے کام خیر کے ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو کسی پر کوئی ایسا کام لازم نہیں کرتے جس کو نبھانے کی اس میں استعداد نہ ہو ولاقلی پنفسن یعنی یہ پورا جو دین تم کو دیا گیا ہے جو تم سے مطالبہ کیا گیا ہے تمہاری استعداد کے مطابق ہے ایسا بوجھ تو پر نہیں ڈالا گیا جس کو تم نبھانے کا اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب سب کچھ بیان کر دیتی ہے اوہم لا اور قیام کے دن پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا نہ مال کھولا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے مطابق ہی بدلا ملے گا پھر اللہ فرماتا ہے بلقلوب غمرت منہاگا لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل اس حق سے پردے میں پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ملو اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اعمال ہیں برے امال اور یہ اس کو کر کے رہ ہیں اسی لیے امن اوینا رحم اللہ فرماتے ہیں لم یا ملوحا لن املوحا ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن جس راستے پر یہ چل رہے ہیں آگے جا کے بہت سارے برے اعمال یہ کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کا علم ثابت بندوں کے انجام کو بھی جانتا ہے اور اعمال کو بھی اللہ تعالی بندے کیا کریں گے اس کو جانتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ہم انسان کو دیکھتے ہیں اس کے ایک سمجھدار انسان دین قائم رکھنے والا انسان دیکھ کے بتاتا ہے یہ ایسا کر رہا ہے نا آگے جا کے ایسا کر تو غلط راستہ بہت قبیل تھا اسی لیے زنا کے بارے میں کب سا سبیلا یہ بہت برا راستہ ہے کیونکہ زنا کے راستے پر آدمی جاتا ہے ایک بار اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے پیچھے پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر شرم و ریاست ختم ہو جاتی ہے پھر بد سے بدتر کام کرنے لگ جاتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل راستہ اگلے گناہوں کے لیے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لما ندار کام لہا, لہا ان کو, کو کر کے رہیں گے اور اما کہ انہوں نے ابھی تک تو امال کیے نہیں لیکن آگے جا کر یہ امال کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان احادیث سے ان حیات سے عبرت لینے کی توفیق دے اور اپنی زندگی اضلاع کرنے کی توفیق وزی بات ان ہم اگلی مندیش میں دیکھیں گے برحال اوستہ فی الحالی والے کو اللہ تعالیٰ شخص محترم آپ لوگوں کی ضیافت کے لیے مختصر چار وغیرہ کا نام کیا گیا ہے آپ لوگ چائے وغیرہ کیجیے اور اس کو کرنا وو کریں اور مغرب کی نماز کی ہو رہی بات جائے دوبارہ